السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا بعد اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من كان عدو للجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فَإِنَّ الله عدو للكافرين ولقد انزل اليك ايات مبينات وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَلَمَّا عَاهَدُوا أَحَدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنَ عند اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل من کانا عدو ولی جبریل جو کوئی ہے دشمن جبریل کا ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ یہودیوں کی ایک جماعت آئی انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات پوچھے جن کا آپ نے جواب دیا پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں اگر تو سوال ہمارے مطابق ہوا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ورنہ ہم جدا ہیں یہ بتائیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا ولی کون ہے یعنی فرشتوں میں سے آپ پر وہی کون لے کر آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین یہود کہنے لگے اگر کوئی اور فرشتہ آتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے لیکن اب ہم ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو یہودیوں نے کہا کہ یہ جبریل جو ہے یہ ہمارے دشمن ہے تب اللہ رب العزت نے یہ والی آیات نازل کی کہ جو کہ فرشتوں کو فرشتوں کے ساتھ دشمنی رکھے گا انبیاء کے ساتھ دشمنی رکھے گا میرے ساتھ دشمنی رکھے گا میں بھی اس کا دشمن ہوں حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اللہ رب العزت یہودیوں کی صفات کے متعلق بتا رہے ہیں کہ یہ جبرائیل امین سے دشمنی رکھتے ہیں مکائل سے دشمنی رکھتے ہیں اللہ سے رسولوں سے دشمنی رکھتے ہیں تو میں بھی ان کا دشمن ہوں پھر اللہ رب العزت نے ایک اور ان کی صفت بیان کی وہ یہ کہ وہ ماں یکفروبحا الافاسقون کہ یہ قرآن پاک کو نہیں مانتے اتنی واضح واضح آیات میں نے نازل کی ہیں اتنے دلائل میں نے دیے ہیں اس کے باوجود یہ نہیں مانتے جو نہ مانے وہ فاسق ہے تو یہ بھی فاسق ہے پھر اللہ رب العزت نے ان کی ایک اور صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اواک الّّہ احد و احد نبَََََ فریق امن ان میں سے جب بھی کسی نے وعدہ کیا تو وعدے کو پورا نہیں کیا وعدے کو توڑ دیا وعدہ خلافی کرنا یہ یہودیوں کی ایک بہت بری عادت تھی یہودیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا وعدہ لیا گیا تھا ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب آخر اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئیں گے تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے وعدہ تو انہوں نے کر لیا لیکن بعد میں توڑ دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو کیا ہوا نباد فریق من الدینہ ات کتاب یہودیوں میں سے اہل کتاب میں سے ایک فریق ایسا بھی نکلا جنہوں نے وعدے کو پورا نہیں کیا اللہ فرماتے ہیں کل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے من جو کوئی ہے دشمن ادو ون دشمن لی جبریلا جبریل کا فعن ہو تو بے شک اسی نے نزلہ نازل کیا ہے اسے علاقل بھی کا آپ کے دل پر بزن اللہ, اللہ کے حکم سے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک جو ہے یہ حضرت جبرائیل امین نے نازل کیا ایک جگہ پہ آتا ہے نزل ابھی روح الامین اسے جبرائیل امین لے کر کے نازل ہوئے البی کا آپ کے دل پر نازل ہوا کس کی طرف سے آیا بدن اللہ, اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہے اور اس قرآن کی صفت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے مصدقن یہ تصدیق کرنے والا ہے لیما ان کتابوں کی بین یہ دہی جو اس سے پہلے تھی اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں ہیں جتنے بھی صحیفے آیا یہ تمام کی تصدیق کرنے والا ہے واہودن اور ہدایت بھی ہے روشنی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے وبشرا اور بشارت بھی ہے لِلومن مومنوں کے لیے اس قرآن پاک میں مومنوں کے لیے بشارت ہے جنت کی جنت کی خوشخبری ہے من کانہ جو کوئی ہے ان دشمن لاہ اللہ کا وہ ملاقتی ہی اور اس کے فرشتوں کا ورسلی رسولی اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائی کا ان اللہ تو بے شک اللہ بھی دشمن ہے علی کافروں کا جو ان کو نہیں مانتا میں بھی ان کا دشمن ہوں والد اور البتہ تحقیق انزلنا ہم نے نازل کی الی کا آپ کی طرف آیاتً ان آیتیں بحیناتن واضح واضح دلائل ہم نے آپ کی طرف نازل کیے لیکن اس کے باوجود یہ نہیں مانتے وہ ماں یقفر ہو اتنے واضح دلائل ان کا انکار نہیں کرتے اور نہیں کفر کرتے بیہا ان کے ساتھ اللفاسکن مگر نافرمان فرمان ہی اواكُ الماء اور کیا جب بھی احاد انہوں نے وعدہ کیا احداً کوئی وعدہ نابازہ ہو تو پھینک دیا اس کو فریقُن ایک گروہ نے ان میں سے بلکہ اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے وعدہ کس چیز کا کیا گیا تھا ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ نبی آخر اس کی مدد کرنی ہے ان پر ایمان لانا ہے لیکن انہوں نے مانا ہی نہیں والا اور جب جا اہم ان کے پاس رسول ان رسول من اللہ اللہ کے پاس سے مصدقن تصدیق کرنے والا علما اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ تو نابذا پھینک دی ایک گرو نے مین اللہدینہ ان لوگوں میں سے اوت الکتابہ جو دیے گئے تھے کتاب کسے پھینک دیا کتاب اللہ ہی, اللہ کی کتاب کو ورا ادہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے تورات میں جو ان سے وعدہ لیا تھا انہوں نے اسے نہ مانا اور تورات کو کمر کر کے بیٹھ کے تورات کو کے احکامات کو اپنے پشتوں کے پیچھے ڈال دیا کا ان ایسے پیچھے تورات کو پھینک دیا گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں ان کو علم ہی نہیں کہ قرآن پاک میں تورات میں ان کو کیا حکم دیا گیا ہے صدق اللہ العظیم